میرے بھائیوں موضوع چونکہ بہت ہی زیادہ دردناک ہے نازک ہے اس لیے اس پر ہم انشاءاللہ اللہ تفصیل سے بات کریں گے عزد الدین بن عبدالسلام رحمہ اللہ تعالی نے یہ فتوا دیا اور اس کے بعد انہوں نے سیف الدین قطب رحمہ اللہ کو آگے بڑھنے کا مشورہ دیا اور وہ آگے بڑھے پھر اس کے بعد عین جالوت میں وہ چنگیزیوں سے ٹکرائے میرے بھائیوں میری بہنوں سیف الدین قدس رحمہ اللہ تعالیٰ کی حکومت صرف ایک سال تھی لیکن آج وہ اسلامی تاریخ میں ایک چمکتا دمکتا ستارہ ہیں اسلامی امت کے وہ ایک ایسے ہیرے ہیں جن کی چمک تا ابد مان نہیں پڑ سکتی وہ امت اسلامیہ کے ماتھے کے جھومر ہیں صرف ایک سال انہوں نے حکومت کی ہے لیکن آج امت اسلامیہ جو ان کے کارناموں سے واقف ہے ان کے لیے دعا کرتی ہے ان کے لیے اللہ کی رحمت اور برکت کا سوال کرتی ہے اور ان جیسے رجال کو اللہ تعالی سے مانگتی ہے کہ اللہ ہمیں بھی سیف الدین قطب رحمہ اللہ جیسے رہنما عطا فرما سیف الدین قطب رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک بہت ہی دردناک اور پرتاثر واقعہ آپ بھی سنیں کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ان کے سر میں جوئیں پڑ گئی تھی تو ایک اور غلام کو مالک نے کہا کہ اس غلام کے سر سے یہ جوئیں صاف کر لو جویں صاف کرتے کرتے دوسرا غلام جو ہے تھک کر بیزار ہو گیا تو اس نے ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا کہ تم بھی کیسے بیکار انسان ہو اتنی زیادہ جئیں تمہارے سر میں ہیں میں تھک چکا ہوں تو سیف الدین قطب نے اس اپنے غلام دوست کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ایک وقت آنے والا ہے کہ میں مصر کا بادشاہ ہوں گا اب غلام دوست نے قحقے لگانے شروع کیے مسخرہ بازی شروع کی کہ تم ایک غلام ہو اور مصر کا بادشاہ بننے کے خواب دیکھتے ہو صحف الدین قتز رحمہ اللہ نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا کہ آج رات میں نے خواب میں جناب تاجدار کونین رسالت معاب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے انہوں نے مجھے یہ فرمایا ہے سیف الدین پریشان مت ہونا ایک دن تم مصر کے بادشاہ بنو گے اور مسلمانوں کی بہت بڑی خدمت کروگے جب سیف الدین قتز رحمہ اللہ نے یہ خواب اپنے غلام ساتھی کو بیان کیا تو وہ بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا پھر سیف الدین قتز رحمہ اللہ نے کہا کہ میں ضرور بضرور ایک دن مصر کا بادشاہ بنوں گا جب میں بادشاہ بن جاؤں تو تم میرے پاس آنا میں تمہاری عزت و تکریم کروں گا چنانچہ وقت گزرتا گیا سیف الدین رحمہ اللہ کبھی اس بازار میں کبھی اس بازار میں در بدر کی تھوکرے کھاتے ہوئے بکتے گئے بیچے گئے آخر تخت سلطنت پر فائز ہوئے اور انہوں نے اپنے اس غلام ساتھی کو یاد کیا اور کئی سو گڑ سواروں کا اس غلام ساتھی کو کماندان بنایا میرے میدان ہے عین جالوت کے اس میدان میں حق و باطل کے دو لشکر آمنے سامنے ہیں وہ چنگیزیوں کا لشکر جو مسلمانوں کا خون بہاتے بہاتے سخت نشے میں چھور ہے اور اس نشے میں ان کا جو جرنیل ہے وہ کچھ زیادہ ہی غرق ہے اس جرنیل کا نام کتابوگان نویان تھا اس کو اس کے کافر اور مرتد ساتھیوں نے یہ مشورہ دیا کہ سیف الدین قطب کوئی عام آدمی نہیں ہے سیف الدین قطب سے لوگ بہت زیادہ محبت اور پیار کرتے ہیں لوگ اس کی اطاعت میں اپنی جانے دینے سے نہیں گھبراتے تمہیں چاہیے کہ تم ہلاک و خان سے نئی امداد طلب کرو کمک طلب کرو لیکن نشے میں چور مسلمانوں کے خون میں غرق چنگیزی ان مشوروں کی طرف کان بھی نہیں درتے تھے آخر وہ مبارک بن آ پہنچا چھ سو اٹھاون ہجری رمضان کی ستائیسویں تاریخ ہے سیف الدین قطب رحمہ اللہ تعالی چنگیزیوں کے مغرور اور متکبر لشکر کے سامنے سر بک ہیں تین دن تک مسلسل جنگ جاری رہتی ہے اور اللہ جل جلالہ جو کہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے بیچ راہ میں چھوڑ نہیں دیتا اس ذات باری تعالی نے مسلمانوں کو غلب عطا کیا مسلمان جہاں عید کی خوشیاں منا رہے تھے وہی فتوہات کی خوشیاں بھی ان کے ساتھ تھی پوری دنیا سے چنگیزیوں کے ظلم و ستم سے تنگ آئے ہوئے مسلمانوں نے آخر وہ خوشی کا دن بھی دیکھا جب مسلمانوں کے سر فخر سے بلند تھے جب مسلمان خوشی کے شادی نے بجا رہے تھے اور چنگیزیوں کی صفوں میں صفے ماتم بچھی ہوئی تھی آخر چنگیزیوں کو مغلوب ہونا پڑا اور وہ اس حد تک مغلوب ہوئے کہ ظاہر الدین بے برس ان کا پیچھا کرتے ان کا تعاقب کرتے تعاقب کرتے کرتے وہ جہاں بھی ان کو پاتے قتل کرتے آخر علماء کرام نے یہ فتویٰ جاری کیا کہ زیادہ ان کا تعاقب نہ کیا جائے اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اترک ماتارکم ترک ترک ماتار جب تک ترک تمہارے ساتھ کام نہ رکھے تم بھی ان کے ساتھ کام نہ رکھو ترکوں کو ترک کر دو اگر وہ تمہیں ترک کریں یعنی ترک تم پر حملہ آور نہ ہو تو تم بھی ان پر حملہ آور مت ہونا اللہ جل جلالہ نے مسلمانوں کو سیف الدین قتز رحمہ اللہ کی برکت سے ان کے جہاد کی برکت سے ان کی قربانیوں کی برکت سے اس خطرناک کافر سے نجات عطا فرمائی سیف الدین قطب رحمہ اللہ جو عالم اسلام کے ایک چمکتے دمکتے ستارے تھے ان کی حکومت کچھ زیادہ عرصے تک جاری نہ رہ سکی جیسے یوسف علیہ السلاۃ و کے بھائی جو کہ ایک پیغمبر کی اولاد تھے لیکن حسد کی وجہ سے یوسف علیہ اللہ سلام کو سخت آزمائشوں میں مبتلا ہونا پڑا اسی طرح سیف الدین قطب رحمہ اللہ کو بھی اپنے ہی ہمسرف ایک مسلمان نے قتل کر ڈالا ظاہر الدین بے برس بندق داری جو کہ سیف الدین قتز رحمہ اللہ کی دعوت اور ان کی ترغیب کی وجہ سے مسلمانوں کی صف میں شامل ہوئے اور ایک عظیم کمانڈر بنے انہوں نے سیف الدین قتز رحمہ اللہ کو شہید کر ڈالا اللہ تعالیٰ سیف الدین قتز رحمہ اللہ تعالیٰ کے درجات بلند فرمائے ہم عصر علماء کرام نے الملک مدفر سعف الدین قطر رحمہ اللہ کی بہت ہی تعریف کی ہے آئیے اس عظیم شخصیت کو خراج تحسین پیش کریں اور ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس کے اعلی مقامات عطا فرمائے جس طرح انہوں نے مسلمانوں کے سرو کو فخر سے بلند کیا اسی طرح اللہ تعالیٰ انہیں بھی روز محشر معزز فرمائے مکرم فرمائے اور ان کی غلطیوں کوتاہیوں اور لغزشوں سے اللہ تعالی صرف نظر فرمائے اور ان کو قتل کرنے والے ظاہرالدین بے برس بندوق کی اس کوتاہی کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہم کل کے سبق میں انشاءاللہ اللہ ظاہر الدین بے برس کی خدمات کا ذکر بھی کریں گے اس لیے کہ ہر حال میں وہ ایک انسان تھے غلطی انسان ہی سے ہوتی ہے وہ نہ ہی جبریل تھے اور نہ ہی ابلیس تھے اسی ترازو پر ہمیں ہر وقت انسانوں کو تولنا چاہیے اور آج کے مجاہدین کو بھی اسی ترازو پر تولنا چاہیے غلطیاں سب سے ہوتی ہیں لیکن کسی کی غلطیوں اور لغزشوں کی وجہ سے کارناموں اور خدمات کا انکار نہیں کیا جا سکتا کل کے سبق میں ہم انشاءاللہ اللہ ظاہر الدین بے برس بنداری غفر اللہ الرحم اللہ ان کے حالات کا تذکرہ کریں گے وصل اللہ تعالیٰ خلق ہی محمد اجمائین سبحان وسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ